میں اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شتان نے ان کے امان ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ رانا نہ پاتے